أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم نفاق والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم یہ سورة انفال کی آخری چار ان آیتوں میں اللہ جل نے مہاجرین اور انصار کا ذکر فرمایا ہے کلیمت اللہ کے خاطر, خاطر, خاطر جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا اپنی تجارت اور کاروبار کو چھوڑا اور وہ اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوئے پھر انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی دولت خرچ کی اپنا مال خرچ کیا اسلحہ وغیرہ خریدا جہاد کیا اپنا مال بھی استعمال کیا اور اپنی جان بھی استعمال کی یہ لوگ مہاجرین ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی گھر دیے مراکز دیے رہنے کو ٹھکانے دیے پناہ گاہیں دی ان کی امداد کی ان کی حفاظت کی یہ انصار ہیں یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ انسان دو قسم کے ہیں مسلمان یا کافر ٹھیک ہے پھر مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی ان آیتوں کے بارے میں فرماتے ہیں یہ سورہ انفال کی آخری چار آیتیں ہیں ان میں اصل مقصود ہجرت کے وہ احکام ہیں جن کا تعلق مہاجر مسلمانوں کی وراثت سے ہے اس کے بالمقابل غیر مہاجر مسلمان اور غیر مسلموں کی وراثت کا بھی ذکر آیا ہے خلاصہ ان احکام کا یہ ہے کہ جن لوگوں پر شرعی احکام عائد ہوتے ہیں وہ اولاً دو قسم پر ہیں مسلم کافر پھر مسلم اس وقت کے لحاظ سے دو قسم کے تھے ایک مہاجر جو مکے سے ہجرت فرض ہونے پر مدینہ طیبہ میں آ کر مقیم ہو گئے تھے دوسرے غیر مہاجر جو کسی جائز عذر سے یا کسی دوسری وجہ سے مکہ ہی میں رہ گئے تھے اور باہمی رشتے داری تو ان لوگوں میں موجود تھی ظاہر سی بات ہے کہ ابتدا اسلام میں باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہے ماں کافر ہے بیٹی مسلمان ہے وغیرہ وغیرہ تو ایسے لوگوں کا حکم ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے یہ حکم قیامت تک کے لیے موجود ہے یعنی اگر آج بھی باپ اگر کافر ہو اور بیٹا مسلمان ہو تو بیٹے کو باپ کی میراث یا باپ کو بیٹے کی میراث نہیں ملے گی اسے اختلاف الدین کہتے ہیں چونکہ دونوں کے دین الگ الگ ہیں اس لیے ایک دوسرے کو وراثت بھی نہیں ملے گی چونکہ دین الگ الگ ہیں بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے یا باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے ایسی صورت میں ان کے درمیان میراث کے احکام جاری نہیں ہوں گے میراث جانتے ہو میراث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو باپ نے جو کچھ مال و دولت چھوڑی ہے وہ بچوں اور بچیوں میں تقسیم ہوتی ہے وہ مال بچوں اور بچیوں میں تقسیم ہوتا ہے اسے میراث کہتے ہیں یا بیٹا مر گیا ہے اور اس نے کچھ مال چھوڑا ہے تو یہ مال جو ہے باپ کو ماں کو بطور میراس دیا جاتا ہے تقسیم کر کے یہ بھی اللہ جل جلال کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میراث کے احکام جاری فرمائے ورنہ اگر اس طرح ہوتا کہ انسان کے مر جانے کے بعد اس کا مال اس کے خاندان کو نہیں اس کے بال بچوں کو نہیں بلکہ بیت المال کو دے دیا جاتا تو کوئی بھی مال کمانے میں زیادہ شوق اور محنت نہ کرتا تمہارے مرنے کے بعد تمہارا مال تمہارے بچوں کو نہیں بلکہ بیت المال میں داخل کر دیا جائے تو تم مال جمع کرنے میں محنت کرو گے اس لیے کہ تمہیں تو یہ معلوم ہے نا کہ میرے مرنے کے بعد یہ مال نہ میرے بچوں کا ہے اور نہ میرا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے لوگ جو محنت کرتے ہیں مال کمانے میں وہ اپنے بال بچوں کے خاطر کرتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بڑے ہوں گے ایک دن ان کو مال و دولت کی ضرورت ہوگی اس لیے بڑے ان کے لیے کوششیں کرتے ہیں محنتیں کرتے ہیں اور انتہائی مشقت اور تکلیف میں زندگی گزارتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کا مستقبل سنور جائے ان کی بچیوں کا مستقبل بہتر ہو جائے ان کو آگے جا کر تکلیف اور مشکل نہ ہو لیکن جب انسان کو یہ معلوم ہوگا کہ میں چاہے کچھ بھی کماؤں چاہے جو بھی کماؤں اور جتنا بھی کماؤں یہ میرے بچوں اور بچیوں کو نہیں ملے گا بلکہ سب بیت المال کا ہوگا تو کوئی محنت کرے گا ہاں صرف اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے مال جمع کرے گا انسان کہ اپنے لیے گھر خرید لی اپنے لیے گاڑی خرید لی بس یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور اللہ تعالی کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے درمیان یہ میراث کے احکام جاری فرمائے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو بیٹے کے مرنے کے بعد باپ کو اس کا مال ملے گا اگر ایسا نہ ہوتا تو بہت بڑی تباہی ہوتی اور لوگ مال و دولت کمانے کے سلسلے میں کوئی خاص محنت نہ کرتے تو شہروں کے شہر برباد ہو جاتے کوئی خاص آبادی نہ ہوتی ترقی نہ ہوتی اس لیے کہ انسان جو کام کرتا ہے وہ اپنے بال بچوں کے مستقبل کو سوچ کر کرتا ہے اگر آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک شخص ہے جس کا نہ کوئی بچہ ہے نہ کوئی بچی ہے اس کو مال کمانے کا شوق ہوگا اس کو مال کمانے کا پیسے جمع کرنے کا شوق ہوگا کس کے لیے جمع کرے گا وہ کل ایک شخص سے میں ملا ہوں اس کی شادی تک نہیں ہوئی ہے پچپن سال اس کی عمر ہے اس شخص کی عمر پچپن سال ہے شادی بھی نہیں ہوئی ہے کوئی بھی نہیں ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اتنی تنخواہ ملتی ہے بس میرا گزارا ہو جاتا ہے تو اپنے ہی گزارے اور اپنی ہی زندگی کے لیے کچھ کرے گا نا اس کتنا بیوی ہے نہ بچے ہیں اس کو پیسے کمانے کی کیا ضرورت ہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کے درمیان اور انسانوں کے درمیان جو وراثت کا سلسلہ قائم فرمایا ہے یہ بہت بڑی مہربانی ہے